على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الاستدق والصفاء والبفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الوديم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول الله وَالمذين معهُ وَشد وَعَلَ الكُف رحَم أبَينَ غ تَرع ركسجدد يبطَبونَ فَض لَنم الله فَض نمَِ الَّ اللهم ورغوان صدق الله مولانا العظيم ان الله وما يصلون على الرب يا ايها الذين امنوا مسل وسلم تسلیم زوک شوق بلند سلا تو مسلام گا یا رسول اللہ سلام کا حبیب اللہ و سلام کا یا سید کوشش کرو شاید پڑے السلام یا سیا مکینو قلوب المؤمنین سہبیا يا يا محمد ہم تو سنا سناؤ سناؤ الحمد سناؤ درود خاتم لگ قادر پاک و لاتجا ہے جل مجلو کریم بندہ چیل دل دماغ زبوں نے کہا ذہن خطاب محفوظ و مامون فرما دتا لتائدار محبوب خدا و شخص بعتائے الہی مالک ہر دوست کا محرم الحرام جنہیں دوست محفل شریف نے اہتمام کیا مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھا گا فرما رہے سن پچھلی دفعہ تاریخی اور بالکل مگر کچھ تبلیغی جوابی مصروفیت بعض فتنہ پرور لوگوں کی اعتراضات ہوئے سن ہنگامی طور پہ جواب دینا اتنے ہی ضروری سی مشاورت میں کہ اس نہیں جو ہے اگر تاریخ خدمت اللہ رب دن مالک تعالی محفل شریف عقیدی دی بختگی دا سامان بناوے اور عمال دی اصلاح دا سامان بناوے دوستو سلسل محافظ دا سلسلہ جاری ہے تو میں مناسب نہیں سمیزا کہ بہت لمبا خطاب ہوئے انشاءاللہ اتنا مختصر بھی نہیں کہ کہ کہ طبیعت کرے گفبوٹ کی کوشش کرا گا مگر ایک بات اللہ تعالی کا بندہ کئی بار سوچتا کچھ ہو رہے پڑھوتا کچھ ہو رہے انسان سمیٹ کے جنابوں کی کوشش نے جڑا عنوان موضوع رکھے اس پہلے سمجھ لو میں انشاءاللہ رزیز کوشش کراگ کہ نہ اگر او جناب اور میں اللہ تعالی صدقہ خصوص بالخصوص نمونہ میں جناب کہ اگر چار یار سیرت کا بال مکمل نہیں ہوتا دوبارہ چار یار زندگی اور کارنامیا نو وکھرا کر دو میرے نبی دی ميرے, ميرے, مبرے, مبرے, مبرے, سیرت دا باب سیرت دی دی کتاب بلد مکمل بلد مدد مدد سیرت دی کتاب مدد مدد مکمل نہیں کتاب مکمل چار یار دی زندگی اور کارنامے ملا دتا جائے اس کا تعلق ہے اور, اور ایک انتہائی پور فتن خصوصاً پور دور دے اندر انتہائی نازک پہلو بھی ہے اور اہم پہلو بھی ہے جس دلتے گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے ادھر لیکھو میرے ایک بات ابتداد اندر سمجھ لو اسلام دو شہیاں دے مجموع دانا ہے کنیاں چیزیں دے مجموع دانا ہے بولو میں اور اور <performingeti> کر ج جو نال سنو جس وقت پہنچا oh اگر کے کنیا نے بولو دوسری شہ کیا ہے اگر تھوڑا جا میرے بول پائے ذرا محسوس ہو سکے راضی ہو پتا ہے اقائد رب کرنا سڈے لبھی آخری رسول رسول ہی نہیں آخری رسول ان کا تعلق ہوں مالو کس ہوتا ہے رب نے ترتیب کیسے بنائی ہے عقائد ہے دل نمال نوڑیا ہے آزار تعلق رب نے اکایت ہے سامنے واضح ہو جانی ہے اعمال کا تعلق کیوں اکائد کا تعلق رب نے ایک خاص گل سمجھائی ادھر دیکھو بندے انگلی مٹ ناقص ہو جاوے گا پر مرے گا نہیں ہاتھ دیو ناقص ہے پر مرے گا دو مرے گا دل نہ ایڈا جا ٹوٹا نہ مر جائے گا رب نے عقائد کا تعلق آزا جوڑ کے تعلق تین گل سمجھائیے بندے دا جسم وڈیا جائے ہاتھ وٹے پیر و جان بندہ ہے پر زندہ رہ سکتا ہے ای اگر ہوئی بندہ ایمان والا نہیں دل کا ماڑا جہاں ٹوٹا نہ بندہ مر عقیدے ایقیدے ماڑا جیا رولا پی گیا بندہ مسلمان نہیں رہتا <touch> <touch> میری کہ نب نے اقائد نو دل ہے دل دا ٹوٹا لا بندہ گیا ایمان داڑا جا عقیدے دا ماڑا جہ رولا تے ایمان گیا اگلی بات, اگلی بات, بات میں اپنے لے آ پوری گفتگو توجہ ہے ذرا اہل سنت ہر میںل والے پاس آن لگا تو پوری توجہ رک <س <س ایمان کی ترتیب سی اکبر دوسرا لمبر کن فاروق تیسرا لمبر کن چوتھا لمبر کنشاد ترتیب ہے جنو دین صاف باز موٹی دلیل یہ جڑی ترتیب ہے ہے مگر میں یہ جڑی ترتیب ہے صحابہ کرام کی اپنی ذاتی نہیں رب دی رضا سی میرے محمد دی رضا بھی اور دلائل پیش کرنا کچھ نہ کچھ ہلکی علمی بات ہو سی مشکل مگر ان اتنی مشکل بھی نہیں کہ سوا لکھ میرے مدینے دے دے سوا لکھ مدینے ہر دے دے ایک نے صحبت تو فیضان پایا پر جی چار یار نو کوئی وقری شان تucken. نبی سوز حاصل انہوں نے چارا نو لبیا نہیں آیا میرے نبی سلا سلام نے انہ چارہ خصوصی فرمائی بڑی خصوصی قسم دی تربیت فرمائی ہر ایک نمال آت کا جامع مگر کچھ خوبیاں ایسا کچھ کچھ کمالات کمالات ایسے میرے نبی نے رضا یہ سی اگر یہ چار چارہ کمالات نہ امت ہدایت کی لڑ ہونی پر ان راہج نہیں توجہ لہذا چارے میری امت کر تاکہ چارہ کمالات کو میری امت مستفیز ہومبر منہ جائے پتا پورا شرمندہ یہ میں جدو گل مکمل کراگا ان نہیں اگر پہلا نمبر آپ وصال وشال کدو ہے سان 44 ہجری نو ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر میرے نبی پاک سرکار دے وصال شریف توں تقریبا 21 سال بعد وصال ہوا ہے علی آپ چاندنی نو تو پالو سی دن اکبر فاروق uh -huh. uh -huh. امت تین محروم ہو جانیت تو بری ہو جانی سی محروم ہو جانی نویشن پہلا نمبر ابو پکڑتا ہوئے تاکہ عمر محروم نہ ہوا نمبر عمر تاکہ عثمان گری محروم نہ ہو تیسرا نمبر عثمان گری دا ہوا تاکہ مولا مشکل خوشا محروم نہ ہو یہ جڑی ترتیب ہے یہ صحابہ کرام کے دل کے اندر میرے مولا نہ پائی ہے سی مє منشا اور کسے موقع پٹکے نہ چارا تک امت ہدایت سنگیو ادھر ترتیب خو خو بنیے بنیے then, دوسرا فارو رضی اللہ تیسرا حدرت چوتھا مشکل کشان ترتیب بنی اہل و سنت و جمع اللہ حضی فضل و کرم دنال جس ترتیب پہ منے آئیں جس ترتیب پہ منے آئیں اے ترتیب مولانوی پساد سی اور میرے نبی دی مرزی اس گال دی اندر سی تاں کے میری امت جنہوں میں کامل طریقے نہ تیار کیتا ہے جنہ دی اندر میں صلاحیتہ پیدا کیتی یا نے جنہ دی اندر وڈ وڈ کے کمالات رکھے نے تو چارفید ہو جائے ہلاک بدلتے ماحول بدلتا سجنا چار دی زندگی مولا نے اجدی دی بنائی کیا من تک کوئی فتنہ ایجدہ نہیں گا چند سدے بعد چندہ راہ روکنا رب العالمین نے طریقہ اور مل چار دی زندگی ترتیب بنائی ہوئی جی سہابا نے بنا سی جڑی صحابہ نے بنائی سی اے ترتیب ہے درست نہیں پہلا نمبر علی کا ہونا چاہیے آخلا ہے میرے نبی کا کوئی بیٹا بھی جوان نہیں ہویا کوئی بیٹا بھی جوان نہیں ہویا بچپن ادر ہی سارے فوت ہو گئے اور جڑا دماد ہوندہ ہے وہ بیٹے دی جا بجا ہوندہ ہے او بیٹے کی تھانے ہوتا ہے مولا میرے نبی کا دماد بیٹے کی ہویا تاں کر کے پھر آپ کا لمبر پہلا بنے گا میں آخر علی رشتہ دار ہے پھر ابو بھی رشتہ دار ہے علی رشتہ دار ہے ابو بھی رشتہ دار ہے پر فرق کیا ہے علی داماد ہے ابو بکر ہے ابو بکر سورا ہے تین پتہ ہے سوراپ آ سجنا بیٹے دا مقام تھوڑا آپ کا بڑا ہوجونی فرمائی نظر آؤ کم بولو سبحان اللہ جڑا وہ جی پھر بولو سبحان اللہ او سجنا جے دو اہل بیت کرام دا ذکر جی ہوے خصوصا حرم الحرام شریف دا ذکر ہوے یاد رکھ لے ابو بکر و عمر دا ذکر جی ضرور کیتا کرو اللہ... کیوں دیر تک سید سید, سید نہیں ہو سکدے او جنی دیر تک ابو بکر و عمر نو سلام کرنے والا نہ ہوے تو ساتھ ہوگے میں دلیل پیش کرنا ہوں سونے سادات دا سلسلہ سادات دا سلسلہ سیدہ زہرہ پاک تو چلے آئے سیدہ زہرہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ تو چلے آئے آپ تا نکاح مولانی مشکل کشانا لو یہ ہے تنو پتائے مکاہ دیندر عجاب و قبول ہوندہ ہے اور گواہ شرط نے اگر گواہ نہ ہون عجاب و قبول ہو بھی جاوے ہاں تو میں نو قبول تے میں تنو قبول ہو بھی جاوے نکاح نہیں ہوندہ و سجنہ یہ گواہ کافر ہون پھر بھی نکاح ٹھیک نہیں ہوندہ اللہ و دولان شریک مولان اے میرے ہاتھ کتاب کتاب ہے ان حضرت مولا علی کا نکاح جنو سہارا پاپ نال ہوئے ایک گواہ ابو بنگر بنیا ہے دوسرا گواہ فروخی آدم بنیا دے آپ جتی س اللہ دے دمنا دریلا سونے سرا سوکھ نال بولو نا سب سونے مزید تینو اگے لا چلنا مزید لا چلنا سونیاں اگر جی کوئی بندہ آخ ابو بکرو عمر نبی زندگی چنگے دے دے سن بادو ہل گئے باد خراب ہو گیا جی امار امار امار اگلی گل بھی کرنا وا تین امام امام حسین ام کا پورا شہید ہو گیا سوائے امام زین بیمار کربلا زینولا بدیل کون ہے شہر بانو بی بی پاک دا بیٹا ہے پی بھی شہر بانو کون ہے جس تا جرد بادشاہ ایران دی بیٹی ہے جدو فاروق اندر ایران دا علاقہ فتح ہویا ہے جس کا جرد اسرائی ایران دی بیٹی مانے قیمت دے اندر قید ہو ہے فاروق اے آدم نے فرمایا اے شہزادی مرد بھی ہے نکا پڑھایا فاروق اعظم نے مولا حسین لکھا پڑھان والا فاروق اعظم ہے اگر فاروق آزمان ٹھیک نہیں آپ دی خلافت ٹھیک نہیں دا ظالم خاصر ہوئے اندازہ جہاد جہاد نہیں ہوتا دا سلسلہ کلے چلنا ہے نکاح ہی ٹھیک نہیں بنے گا جدو نکاح ٹھیک نہیں بنے گا وہ سیدا دا سلسلہ وہ اگے اگ اگ اگ چلے گا سجنا اتوں پتا لگنا ہے وہ جا سو گا وہ لو نو ساروں کے آدم درد سلام کر روالا ہوئے گا سبحان اللہ رملا رملا اور مولا تالا قرآن فرمان دا ہے الپنا گی ہے نیارا تجو ترجمہ سنو رب العالمین لویل فرماند چیری مٹی نال انسان کا وجود بنایا جان دے تیتفن گا سفل خلقناکم اس مٹی والی واپس لٹا آ آن، جانی انسان جیڑی تھا سے قبر بنی ہے دلی لیا ہے ایسے تھاندی مٹینال مجود بنے آئے ایسے تھاندی مٹینال مجود بنے آئے کہ میرے نبی نے اپنی قبر والی تھاند بارے فرمایا ماں بینا بیتی و ممبری رو را تن رو ری آدل جنہ فرمایا آجی تھے میرا روزہ ہے یہ تھلائے کہ میرے ممبر درمیان گیڑی تھا ہے وہ جنت دے ٹکڑیاں بچوئے تو ٹکڑا ہے وہ جنت دے بغا لچڑ اکباب ہے سجنا میرے نبی جھے دفن ہوئے وہ جنت کی مٹی ہے پتا لگیا میرے نبی دا وجود دنیا دی مٹی بنیا جنت کی مٹی ہے نبی نے دوسری تھا دے فرمایا آنا بابو بکر با مر خود گام سربا دوں فرمایا یارو ربلا نوی لو ابو بکر لو مر لو بسری مٹی بنایا ایک مٹی بنایا جو ہے نا سجنا جراجاؤ خال بولو اللہ مٹی جنت دی ہو جنت کی ہو تو جاوے یہ ہو سکتا ہے پر پیار دی گل کر جا ساڈے فرمایا ندی نے جہی تھان آپ کا جسم شریف مٹی نال لگیا ہویا ہے ربش نال بھی آلہ ہے وہ مٹی ربش بھی آلہ ہے سارے پیدا ہوتا ہے ہو گئی ہے ایک چھوٹی جی مثال چھوٹی کرنا سجنا ایک سیر گاہ رہائش ایک سیر گاہ رہائش گاہ جہ جڑی سیرگاہ ان کا مقام چھوٹا ہے وہ جہی رہائش گاہ ہے ان کا مقام وی نبی ہے گائے میرے نبی رہائش ہے ہو گل کر چنا و رکھ نل بولو نا سبحان میم ایک آخ لائے خبر پرستو خبر پوجتے نا ابر پرست نہیں آتا نا خبران پوجتے ہو چل یہ تیونی گل ہے کہ کوئی بندہ پروانے نو آ تراگ پرستیں تو چراغ پرستے ان آخر چلیا چراغ پرست نہیں ہوں اگر چراغ پرست ہوی چراغ جدو میں پیا نیڑے نہیں جانا نیڑے نہیں جانا پر جدو رات نور دکان اس وقت میں گیڑے بھی کھڑنا وا یہ تباف بھی کرنا سجنا یہ درویش میں آخیا چلیا اسا اگر قبر پرست جاندے ج ابر پرست نہیں ہر قبر جاندے سے خبر نہیں جانے اسان بھی اس خبر پہ جانے جس خبر دمان کے نور دیا نیٹا نکلیں پاسے ابو پہلا سورے نے ہاں دا مقام باپ والا ہے مینو آخلا ہے سہرا جی ابو بکر عمر بھی ہے ابو بکر لمبر ہے عمر کا بادو کیوں ہے امر کا پہلا کیوں نہیں ابو بکرا بادش کیوں نہیں میں نکاح پیش کرنا فاروق یاد نے بادش ہوگا آپ عثمان کا پہلا کیوں علی کا بادشر کیوں علی پہلا کیوں نہیں اسمان کا کیوں نہیں میں آخر چلیا یہ درویش حضرت عثمان کے گھر اندر بھی میرے بیٹی گھر بھی میرے نبی کی بیٹی ہے پر اس ماں کے گھر کے اندر میرے نبی دیا دو نمبر پہ گا علی کے گھر کے اندر ایک دھی ہے نمبر ماں سجنا توجہ توجو ایرا زخلو نا سبحان اللہ آپ گل سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ جرا پیار نہ بولو نا صبح اللہ اللہ دے فضل و کرم دار گلا سنتا جا دل دماغ سمجھانا چاہتا تھا سرکار کی سیرت پاپ ہو چار یار سیت ملا دا جائے گا چار یار کی زندگی ملا دیا جائے گا ایک کنج ہے کر نمر بولو نا سب میری میرا تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنی زندگی کتاب قتلے جی جھوٹا دیا قتل کرنے آپ نے حضرت اسامہ بن زید لشکر لشکروانا کیتا ہے حضرت عسامہ بن زیر کا ارادہ سی آپ کی خواہش سی کہ مسائل من قتل ہو جاوے پر آپ کی ظاہری زندگی کے قتل نہیں ہو سکیا یہ دروازی سر اللہ لو آدر ہوں ادھر نے سرکار کا فتنہ بھی اٹھ پیا ہے قبائل آس پاس مرتد ہو گئے نے سنالنے سانو لشکر چاہیے ہو سکتا ہے مدینے ادھر آ کے حملہ ہو جائے سارے کو فوج نہ ہونا نہ کمی ہوئے گا انہوں نے جنگ کمی ہوئے گی میرے ابو بکر نے فرمایا آپ نے فرمایا و جرے لشکر میرے نبی نے جتا روانہ کیتا ہے ابو بکر ہوتا ہے خلاف نہیں کر سکتا آپ ہاں آمیں مدینے دیا بی بیاں مدینے دیا بی بیاں مرد بھی شہید ہو جاوانا ہے مہنویں گوڑا رہا ہے پر مدینے دے تاجدار نے جرہ لشکر جتا رہا ہے انہوں میں واپس بھلا میں نو گوارہ نہیں ہے حضرت ابو قتل خواہش کنہ دی سی فدینے سی پوری کی پوری کی اکبر نے باری آ کی فاروق آدم بولو نافر آپ سرکار بخاری شریف کی روایت آپ نے کئی رمضان شریف پچی ستا آپ نے جماعت کرا دی تراویا دی جماعت کرائیے جدو باری آئی اٹھائی دی گلاب کا حجوم نہ گیا ہے پڑھا پڑھا جاوا سونے ایک قرآن ایک صاحب قرآن, قرآن گھرا تعلق ربنا رب نویل نے کنہ بنایا ہے سجنا ربنا رب نویل قرآن در فرما ہے اگر قرآن پہاڑ پہاڑا دن ہو پہاڑا دن جارے لاؤ جانا سی اچھ بچوں نے شیرے محفوظ ہے محفوظ ہو گیا ہے وہ سجنا یہ در ویخ ادرخ چن ہے یہ ذاتی طور سے نہیں چمکنا یہ سورج گر روشنی ہے یہ سورج کو روشنی لینا چمکتا ہے وہ سجنا یہ در ویخ چن ہے یہ جلال نہیں جمال والا ہے سورج ہے یہ جلال والا ہے اگر سورج بن گیا خود بند ویخ نہیں سکتا اکا خراب ہو ہے پر سونا جدو اہ روشنی چن وی چن چلال نہیں جمال والا ہے بندہ دیکھے اکھاں سڑدیاں نہیں ٹھردیا نے جسم سڑد نہیں سورج چلال والا ہے چن جمال والا ہے وہی روشنی چلال والی روشنی جدو جمال والے چن میں آتی ہے پھر ساری نہیں ہے وہ سجنا رب کا کلام وہ چلال والا ہے میرے محمد سینا جمال والا ہے اگر پہاڑا تو نازل ہوتا پہاڑا دیر دارے دا ہو جانا سی واسطہ میرے مدینے کے تاندار دے چمال والے سینے دا بنیا ہے ہوں سینہ پھٹ جانا نہیں قرآن پروتے اندر ٹھنڈ جاندی جی آپ نے تراوی دن بعد پڑھائی وہ جدو ستائیسوی نو پڑھائی ہے اٹھائیسویں دیواری آئی ہے سہابا گیا مدینے دا تاجدار خود تراوی پڑھائے گا پر میرے مدینے کے تاجدار نے تاج مرابیاں نہیں پڑھائی, آپنی پڑھائی آپ کی شادی پڑائیے آپ ادھر تشریف لے آئے بیٹھ گئے کرتے کر رہے کتنے تیری کے نظارے ہو گے جب تیرے, گرد تیرے یار پیارے ہو گے وہ سجنوں یہ درویش مدینے کے تاجدار سن لا خوال الحم وسلم آپ نے فجر کی نماز پڑھائی ہے آپ نے فرمایا یارو میں مجھے پتا سی تص میرے خیمے کے باہر بیٹھے ہو پر میں تراوی دی جماعت کیوں نہیں کرائی آپ نے فرمایا میں میرے خطرہ سی اگر میں جماعت کرا چھڑ دوں تو تے فرض ہو جانی سی سے نبی نماز پڑھے فرض نہیں آتی پر جہی نبی وجیس نماز دی نبی جماعت کرا چھڑے اور مسلسل جماعت کرا چھوڑے وہ فرض ہو جاتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا یارو <سؤال> <سؤال> <سؤال> میرا جیب بڑا کرتا ہے پر میں جماعت تا نہیں کرائی تاکہ تواڈے پہ فرض نہ ہو جاوے میرے نبی دی خواہش سی او جماعت سے نماز اتنا بھی جماعت دے نال پڑھی جنی چاہی دی اے پر میرے نبی نے جماعت کرائی نہیں تاں امت پہ فرض نہ ہو جاوے خواہش ضرور سی زمانہ فاروق اعظم دا آئے میرے نبی دے سامنے مجبوری سی میرے نبی دے سامنے مجبوری سی پر فاروق اعظم دے سامنے او مجبوری نہیں سی اپ جما کروائیے وہ ترابیا کی جماعت پورا مہینہ رمضان شریف کے اندر نے شروع کرا چیے خاہش پتی نے تاج دار دی سی پوری فاروق آدم نے فرما دی چل لگے بڑی پیاری گل کر لگا ہاں بولو سبحان اللہ یہ پیار گلان سو پیاریاں اگر یہ گل بڑی خاص کر لگیا ہاں اخلن بولو نو شبحان سبحان اللہ بول دیا تقریر بھی سناانی ہے تو سپیکر بھی سبھالنا ہے بولو نا شبحان اللہ پوری ہے دی کے حرام پاک میرا مدینے سرکار گھر تشریف لے جانے سن شریف لے جی سن آرام فرما آرام فرما بی, بی, بی, بی، میں بادشاہ بیٹھے ہوئے کشتیاں ہوئے نے وہ جی بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جہاد کر دے جا رہے ہیں رہے میرا نبی ویخ ویک میرا نبی ویس کے خوش ہو رہا ہے پر میرے نبی یہ خواہش آپ پوری نہیں ہوئی سمان آیا فاروق سمان آیا اسمانے کنی آپ نے زمانے دے اندر بہری جہاد ہویا ہے وہ جن بشارت میرے نبی نے دیکھی سی اس بشارت اس خواہش نوا لا اس غنیے اور مشورہ دینے والا ابیر آئے تو جو ہے نا سجنا درد بولونا سنہار تھوڑی جی کلی پا کے گھر کرنی پیار سبحان اللہ ہونا سجنا ادھر ویخنا حضرت عثمان غریر اللہ خو تال میرے نبی نے خواب دیکھا ہے میرا نبی خوش ہوتا ہے دیکھو تے سی میرے گلام کھیتی ٹھا ٹھا سنا جنا جہاد کشتیاں بیٹھے ہوئے نے جی بادشاہ تختہ تے بیٹھے ہو گئے یہ میرے نبی نے ویکیا ہے بڑی خواہش پیدا ہوئی ہے بڑی چندر محبت پیدا ہوئی ہے ہاتھ بھی کافرہ نہ لونا چاہیدہ ہے پر میرے نبی دیجنگی جن درے دی خواہش پوری نہیں ہو سکی خواہش کی نے پوری کیتی ہے اس مہنے گری نے پوری کیتی ہے مشورہ دین والا امیر معاویہ ہے حضرت امیر معاویہ ہے وہ سجنہ وہ میرا نبی ویک کے خوش ہوئے امیر معاویہ اس خواہش رو پورا کر چھڑتا ہے امیر اپنی, ہے. اپنی اندر دا اپنا ہے. او قسم خدا کیا او میرا نبی امیر معاویا دے لشکر وی ویک کے مسکرا ہے ویکو پی شان پہ جاتا ہے بولو نوان اللہ سونے میں کلی پا کے گل کرنے اونچی وادل بولو نوحان اللہ میرا نبی مدی تازہ روایت بھی بخاری یہ خواہش کن پوری کی حلر اسمانے گلی در پوری ہوئی ہے لشکر لے کے جان والا سمتری جی ہاد کرا وہ کون ہے حضرت امیر میرا نبی خواب دیکھے لشکر ہے, ہے،, ہے،, ہے،, ہے، سب خدا جک رکھ والا وہ میرے نبی کا دل دکھا والا ہے وہ کے میرا نبی خوش ہو دا جکر کر کے جا بندہ ساڑ کھا خار کھا پتا لگیا انہوں سی فیضا نہیں ملیا و تو ملے گا و میرا نبی امیر کے خوش ہوا ہو پر سونے آخر والے آخری نے امیر معاویا نے مولالی مولا چنگا کی امیر معاویا نے مولالی لڑائی کی بندے شدل ہوئے امیر معاویہ چنگا بندہ کمی ہو سکتا ہے میں آخر جلیا اگر صحابیوبے اندر نبی رو پیش کیا جائے گا میں حضرت حضرت, خود دی بلا سی حضرت قریم اللہ علیہ و تسلیم آپ نے غلط فامی بنا حضرت ہارو نے گرے بان پکڑیا ہے حضرت ہارو نے میرا قصور نہیں ہے وہ جا نبی سر دال پڈے وہ کفر ہوگا مسلمان ہوا کافر ہو جائے گا میں آخیا موسا سلیم کے بارے کی آخ گا آدھا میں کچھ نہیں آخلا میں آخر کیوں لڑائی تیوئی ہے آدھا وہ بھی نبی ہے نوی ہے میں آخر چلے ادھر بھی لڑائی ہوئی ہے صحابی ہے سا بھی ہے در ویخ میں مسال جی مسئلہ سمجھانا وجہ زلو نہ سبحان اللہ. ایک ڈاکٹر اور حکیم ہوتا ہے جن کو حکومت دی طرف کور دی طرف سرکار دی طرف سند ہوندی ہے دوسرا وہ ہوتا ہے جن کو جن سند نہ ہوائی دے وے اگنا بندہ بچ بھی جائے اندر خلاف پرچا ہو جاتا ہے پر سونے یہ درویش اگر حکیم دے کول اگر طبیب دے کول سند سنت ہوتا قتل بھی ہو جاوے بندہ دبائی کی وجہ مر بھی جائے پھر بھی پرچا نہیں آتا آپ کو سنت میں خلاف پرچا نہیں ہو گا کیوں رب کی بار گاہر وہ جدو صحابیت بھی سنعت آ جائے رب جرما ویل نہیں ویخ یار کی سخت ویخ نبی دل دربار یہ دربے دربار بغذ ہوئے وہ بندہ جنابے والا مومن نہیں ہو سکتا امیر معاویا دل دردر میں اسے گلت سومی لڑائیاں ہو گئی سن اسے غلط سوامی جنگا ہو گئی سن پر بت نہیں سی اگر یہ جی تیرے تک دلیل, دلیل کیا ہے پہاڑ مضبوط دلیل پیش کرنا وا حوالے خفا تین کتابوں کے حوالے پیش کر لگیا وا حضرت امیر معاوی ربی اللہ تعالی آپ کا دربار لگا ہے حضرت مولانے خوش کا مثال ہو گیا آپ کی شہادت ہو گئی حضرت امیر معاویہ اہلکار دربار لگے حضر درار ابن تمرا رضی اللہ <سؤال> حضرت مولا دربارا نو آپ مجلس لا کے بھے ہوئے آپ نے فرمائے یارو سی علی او درار اج ساڈا جی کرنا ہے سان ساڈی اندر علی دیاں شانا سنا پتا لگیا تھے اور درار نے جی بیان فرمائی ہے پہلے وہ گل بیان کرنا وا کہ امیر معاویہ نے جہاں آگو جب دے وہ پیش کرا گا ایمان تعداد ہو جائے گا حضرت درار دامو را ندی اللہ تعالیٰ فرمایا نبعید البدا شدید القوات یقول فصلہ ویحکم عدلہ یقول فصلہ ویحکم عدلہ یتفجر العلم من نمالی به و تنتق الحکمات بالنواحی یستوحش من الدنیا و زہر قیاء و یستانس باللیل و ظلمتیه کانو اللہ غزیر الدمعہ تبیر الفقرہ یکنب کفہو و یخاتب نفرہو یعنیبہو من اللباس ما خاشونا و من ما جاشبہ کانو اللہ کا حدینا یجیب شاہدر میرا تمنس سلاسا لارا جاتی پھیکمرو کی کثیر آیشو کی حکیر خطرو کی خطر کبیر قلت زاد Thank you. مشکل اللہ اللہ آپ ہے کرنا اور جواب جواب جانجی ترجمے توجہ کرے آج میں جلدی جلدی لفظی ترجمہ کرنا ہے حضرت ترارتہ نے کہ لمبی سوچ والا لکوا آداب نے مضبوط رکھتا ربلا زور دیا پٹ چڑتا ہے ہاں بھائی حکم آدلا علی جہاں بھی فیصلہ کرتا ہے حق کا کر فیصلہ کرتا ہے ادل کر سے انصاف والا کرتا ہے چہول فصلہ بھائی حکم آجلا بھی حکومت ہے من علی جہی بھی گل کرا سا دنیا تو بحشت خان والا سی دنیا دی زیب و جینت دور والا سی آپ پتا سی وہ دنیا نال مردہ دیا شانا نہیں آدی وہ جیب و جینت مرداں دیا شاندیا مردہ شاناں تے مردانگی نے علی بڑا پیار جی تنہائی ہوئے مولا دی یاد ہوا جانا ولا بڑا روا سی جی فکر نبی فکر رکھنے والا جی لاس پسند کردے پسند آمی سن جاشو آم سرکار سکھا پکا کھا لرمایا کھانا بلہ ہے چی شان والا پر جدو سالو اص علی دعوت جواب بلایا ہے علی نے گریف تاڑا نہیں دیکھا علی فورن چلے جر میں راوی ہی مینا پر فرمایا سڈے علی نال بڑے گہرے نقسل <سلام> الی دنال بڑا پیار کرتا مساقی نے مسکن والا میشا دلا ہے میں رب خرج آنا وا نہ مواقع بھی میں کئی راتا بھی ویکیاں رات پہ سی ارخلے سدو لہو سارت نو و پنجواں سمان دے تارے ڈب جاندے سل علی علی ع محراب پچھو دیا تڑپتا ہے سل وہ میں خمکین بندہ روا ہے فرمایا ہوا یقول علی گر پہ نے میرے واسطے من سمر کیا میرے تو دور جا ہاتھ آئے ہاتھ آ علی تیری کوئی پرواہ نہیں ہو تفے ہو پر غیری گئی ہو میںرائے نہیں, نہیں ہوا بہرو ہو کی مسیح وہ تیری عمر بڑی تھوڑی چار دن پھر سلیر کر کے چلی جانی ہے. کی و تیرا سواد بڑا م خطرہ بڑا فرمایا اگلا سفر بڑا لمبا ہے وہ بڑے بھار بھاری نے میرے کول سامان بڑا تھوڑا علی رو رو کے چپے ربرو مناتا ہے سامنے گل ہوئی جی امیر اتروا نال تر رو گئی آپ نے فرمایا جارو راہی بنا ابل ہسن کان کدال کا علی ہو گئی سی نے بیان کر چڑیا جو ہے نا سجنا پہلا جاؤں یہ گج کے بولو نا سبحان یہ گل حضرت آپ سرکار یہ جا جب نہیں دینا وہ جنہیں بندے ہو بندے پل شان ایک جملہ سننا نہیں کردا کہ امیر مدرسہ آ کے شانا سنتا ہے اور بارے علی کو سنیا دی کتاب دا حوالہ نہیں ابنیا دی کتاب دا پیش کیا ہے ان دی کتاب نہ نزدیک قرآن مجید کا کتاب ہے دے نزدیک رتبا ہے وہ جی سزدیک قرآن دے ایک ہرف کے اندر بھی آگا پیشہ نہیں ہو سکتا او شزد دے ایک حرف دے اندر بھی آگا پیچھا نہیں ہو سکتا حضرت واحد اللہ مختلف ترجمہ کرنا وا ایمانتا ہو جائے گا سبحان اللہ وہ سجنا یہ در ترجمہ کر لگیا وا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بارے اور آپ دے بارے حضرت مولا کشا نے کیا فرمایا فرمایا وہ میرے فوجی او میرے بنان والے امیر معاویہ دے بارے اور انہوں او دی قوم دے بارے کی نظریہ رکھنا ہے علی اپنے بننے والے اپنے پلنگا نو کی سبق دے گیا ہے پر اج پلنگ وہ تموئی تک پھرتے ہیں فرمایا جو نبی جنا واحد نبی بھی نبی ہے سلام ہے واحد آفر وال نہیں بلایا انہیں بھی کفر وی بلایا بھی اسلام ہے اسلام ہے, ہے, ہے, ہے کہ میرا بڑا علی دا چھوٹا ہے امیر دفاع خود مولا علی پہ فرما دا ہے آپ نے فرمایا واحد گل ساری ایک ہے کل ساری ایک ہے یہ ہائی تو کسی دشمن میں اڑائی ہوگی کہ تم ہم میں جدائی ہوگی آپ نے فرمایا کل ساری ایک کا مسئلہ بنیا ہے امیر معاویا آخر میں شریف کا فرمایا وا نہ مینا اللہ کی قسم ہے امیر معاویا نو غلط فومی ہو گئی ہے عثمان کے اندر کے چٹا چپ صاف صاف رواج میں قرآن کی مولا تعالی فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه وشدا وعلى الكفار رحمه بينهم خراف ركعان سجدا يبغون فضلا من الله ورضوان من مولا علی <تصفيق> کے صحابہ اکرام دے گا جانا نہیں جانا لمبا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ راب نے رب نے یہ سونے تیرے صحابی رب نے فرمایا سونے پاس تراہم ترا ہوجا تراہم ترا ہوجا ہاں پہلا کیا فرمایا مخلوق رب نے فرمایا جب تک ہوبی سوبت چہ لانا نیجی ہوئی ہو سکتا پر نیجت نہیں ہو سارے پر گھر والا بھی اونی دیر تک گھر والا نہیں بن سکتا جن تک پہلا در والا نہیں بنے کتنی دیر تک پہلے رابطہ سونے نے چار سفسا سن آپس دی نگاہ کا بھی کمال ہے نا دی طبیعت بدلی اپنا ذاتی زور بلہ مہو سڈ یار نے نگاہ کر کے دل بدل چھوڑے خلاف نفرت آئی عملوں کا نتیجہ نے بلدی نا سونے اصل دل سونے تا بنا تیرے کول جو سب فرما فرمایا بلا آ چار سفتیا بلا مہو سنیا وہ جی نال ر ہوئے گا جو دشمنیا کسے صحابہ دا گستاخ نہیں وہ میرے نبی دے فیض کا انکار پیا کر دلانے پیار آدی وجہ نہیں آیا میرے نبی دی نگاہ جا آپس میں پیار کا انکار کرے گا وہ میرے نبی دی نگاہ دے. کمال دا انکار. اللہ تالا کیا ہے چار سیفا دی کیل نہیں فرمائی رب دور خاحش مند ہوا سفتہ پتا لگیا جاب انکار کرے وہ فیزان اور کمالے مستفا کن یارہ گل <سؤال> ہو گئی درائے ابو بکر صدیق مسلم کتاب خواہش ہی ختم ہوئے پوری نہ ہوئی نبی دنیا تو چلے گئے خواہش میرے نبی خواہش کنری کی پوری کی میرے نبی نے خواب دیکھا خوش ہوئے اور خواہش پیدا ہو میری زندگی کے سمندری کافنا مجھے جہاد کر پر آپ کی خواہش آپ کی صدقی شریف سے تر پوری تنا ہوئی ایک خواہش کی نے پوری کی ہے اس معنی غری نے کی تھی ہے پشورا کے لئے دیتا ہے امیر معاویہ نے دیتا ہے اور عملی جامعہ کی نے پہنایا ہے معاویہ نے پہنایا ہے معاویہ نے پہنایا ہے سمجھ آئیے یہ نہیں آئی ان چوتھی گال علی باگ نے حوالے میں سناوا ایک گال وہ آخر علیہ پاسے لیا کہ جامعہ ترہ پیار نمی بلو سبحان اس ساتھ تو مجھے پہلے دسنا سر مووی بنا تیار ہو سبحان اللہ، مولا علی مشکل آپ سرکار، سرکار، سرکار مالے خریمت تقسیم کر لگے مالے کریمت تقسیم کر لگے گل یا محمد محمد اے محمد عدل کر اے محمد ادل کرگی دربار اٹھ کے بے ادبی دل بولنی سونے کو چلا گیا فرمایا اگر میں محمد عدل نہیں گا دفعو جو. دفعو جو. دفعو جو. دفعو جو. جا کے نماز ای دیکھ دی کے کیا دی دی. نماز نہیں حضور نے اپنے صاحبہ فرمایا تاج کی نماز نہ نماز کمالی روزے رکھو گے بس لفظ بولے تو پتہ لگتا ہے دربار رسول پر ہوتے مار دے رب نماز قبول کردا سر ربار چکان والا ہو تے <kritik> نبی دربار اللہ اے محمد رب کو ڈر ان مزاج تے سمجھو رب کو ڈرنا تو ڈرانا نماز ان منہ چ ماریا جان تیرے ڈر کی ڈر میرے گل کیتی پر سڈ یار دربار ہیا چو نہیں میرے نبی دربار دربارے رسول کی <غ3> محمد عرب عرب محمد کے چلا خالد اللہ دی تلوار حضرت خالد نے ولید نے تلوار عرض کر, کر دینا میرا جی کرتا یہ فرمایا جی آپ نے کیونکہ مفہوم پیش کرایا قتل ہونا چاہیے قتل ہونا ہے پر قتل کر چڑیا یہ قتل کر چڑیا لوگوں نے آخر محمد آدھے نال والوں قتل کرنا ہے اپنے صحافی قتل اپنے خواہش مولالی <سلام> آیا ہے میرے علی نے نبی اس خواہش نو پورا فرما ہے اللہ ہاں سجنا ہوں آخر آنے پاس گل لے کے جا پانا شیر سنا فرمایا خا ہے اگر شرل تو خیا ل کرو شرر تو خیال فقر غینا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر مدار کت نوجوان نب کر دیا ہوا موداری کردار سامنے رکھ کے فرماؤں فرمایا چلیا جنابے والا ترگے برگے کھا کے بنا پھرنا ہے تاختہ بنا پھرنا ہے باغوں کے زور بنا پھرنا ہے چلیا چکن بار سکتے نے پر سینے پیدا ہو سکتے <تصفح> و بنا بنا کے عورتوں تھی اپنے والے مائل کر سکنا ہے پر سینے دا زور او سینے دا زور دلیاں وہ جیڑیاں خیبر دلے پٹ چڑھتی گا چردیا توجہ سجنا درد رکھنا سہان آن جاندی جان مارا دو سنا دی دی لگ سرکار آپ اندر جذبات ہو جان یہ گیرت مند ہوتے نے وہ اپنی جان اپنی جان بچا کے جو نے اپنی طاقت بچا کے رکھتے ہیں اس برباد نہیں محمد ابن ہی حفاظت بات بندہ در بولنا سبحان اللہ میں دانے خیبر آپ نے جدو خیبر کلاؤ کھیریاہود بڑا سا سالار مرحب آپ کے مقابلے آیا آتا کدھر آ گیا ہے تینوں پتا نہیں میں بڑا کتا بندہ ہاں میں جو ہاں میں فلا ہاں میںا ل میرے گا نے کری حل منظری آپ نے فرمایا وہ چلے تینوں پتا نہیں میری ماں نے بھی میرا نام ہے در رکھا ہے وہ جا دشمن ویستا ہے گل کر جاؤں شیر سنا وا ذرا جاؤ بنونا سبحان شاعر گل کرتا ہے تعلیم ہی بناتی ہے تعلیم ہی بناتی ہے مرد تعلیم ہی بناتی ہے مرد مردو کاسم جیسے تعلیم ہی بناتی ہے مرد تیپو قاسم جیسے جو خود ہی سنانا خسلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے میں دوبارہ سنانا مزر دو تعلیم ہی بناتی ہے مرڈ ٹیپو قاسم جیسے جو خود ہی زنانہ خصلت ہوں نہ موچھ نہ داڑھی ہے وہ جڑے کڑیاں دے کول نساں دے کول پڑن والے ہون یا خسریاں کول پڑن والے ہون خود ہی زنانہ خسلت ہوں وہ مرد بنانا کیا جانے وجہ مرد بندہ ہے کسی پروفیسر خسر کو علی بندہ علی برگے شیرہ کو علی ہے توجہ ہے جرزہ اخلال بولو نا سبحان اللہ آتن ولیدہ دور و خانہ آپ نے فرمایا جلیا تجار چکا ہے انے کتیا کی نہیں شکار ہوتے شیرا نال نہیں رل سکتے وہ نجار مارا ہے میرے ادی ڈھال چلیا ہے شیر تلوار فرشتے دیکھتے ہیں آسمان کی بجلی بھی کب گئی اج کلوار چلانا ہے ساہے مرداں شیر استردار نہ علی الی کا مرد نہیں ہے علی دی تلوار کی تلوار نہیں ہے آپ نے تلوار ماری تھال کے تھال بھی دو ٹوٹے ہو گئی انہیں پادو سرا چڑائی ہوئی دو ٹوٹے پادو بھی کٹیا گیا اس طرح کی تا ہے سر ہوئی ٹوپی پائی ہوئی ہے کٹی گئی دنیا نے ویس لیا تو جو سجنا درد گ آخرے بات پیار ایک منو پاس لگی چشتیاں بڑی غیر قانونی گلیں کرونی گلیں کرتے ہو استاد بڑی غیر قانونی گلیں کرونی کرتے ہوونی گلیں نی کرتے آنا ہونی نے میں وا غیر پول گجرات کا لگیا ہوتے گجرات کا لگیا ہوئے, دا لگیا ہوئے،, دس کی ہوئے گا، چلان ہو جائے گا, ہو جاوے گا، کم غیر قانونی ہے آخر پول ہوکھاڑے دا گیخ پور گجرات کا گیڈی اکھاڑے وال رہی ہے گیڈی اکھاڑے وال جا رہی ہے گھٹی سجنا در وی پتا لگیا یہ تو ہور پاسے ہے ہور پاسے دا ہوسے چلان ہو جائے پرچہ ہو جا بول سک دیوار کوڑ مدینے دا ہے کوڑ مکے دا ہے پر اندر کٹی یورپ وال جا رہی ہے اسان بھی آخر چلیا رب کی دے دن چلان کٹیا بدلو بدلا تا پرا پرا پرا پرا پرا تو درد خبر بولو نا اللہ ویخ قرون بابے چشتی نے سمجھایا سجنا ادھر ویخ اور پاسے دا اور پاسے جاوے چلانا چاہتا ہے چلانا چاہتا ہے اچھا جس کو سکول کا بورڈ ویخنے ہوں بار رب کا خوران لکھا ہے گلاما والا نظر آتا ہے نہ جے مسلمان کیردار سہارا پاک والا نظر آتا ہے ہاں جی میخرب کے اگریز کا ٹٹو نظر آتا ہے سمانے کی بھی ہیا اور اگریزی نظر مدینے کا لایا جے پر ٹور دتا جے مسلمان دیا دیا نو یورپر ٹور دتا جے اگر بورڈ مدینے دا ہونا چل بور مدینا دے اگر بور مدینے دا ہے پھر گیورپو لو گی مل تم کے تیار ہوا بابا فری دے ہاں سجنا ادر ویخ ادر ویخ اگر تر یقین آوے اگر تیرو یقین آگے تیرو یقین آپ سلاب دیاں کہانیاں پڑھوی دیا کہانیاں پڑھو پڑھو کسی یونیورسٹی دے سامنے چلے جاؤ تو, تو تے دور نہیں ہے، پنجاب یونیورسٹی چلے جاؤ دروازے کھلو جاؤ گیا نو کڑیا نو ویکو رنگ مدینے تاجدار کے گلابا والا نظر آئے پھر سمجھ لے وہ چی گل سچے ہو کہ اگر کردار بھی اداکار والا نظر آئے پھر یاد رکھ لچ روزہ کلبا محمد کا پڑیا ہے پھر غلام اگریز کا نہیں غلام بھی محمد ہی ہونا چاہیے تعلیم کے ٹھیکار نے تعلیم کا مانا کیا جانے تعلیم کے ٹھیکار نے تعلیم کا مانا کیا جانے تعلیم کے ٹھیکار نے تعلیم کمانا کیا جانے جو خود ہی حمان بنے بیٹھے ہیں وہ انسان بنانا کیا جانے وہ جنا چار جانور بھڑا ہو وہ جنہ گل پڑے ہوئے جناب والا درو وہ کوٹا کے تھانے کے اندر سب سے ٹوئنیا وگو مارتے نظران ہلکے کتیا مانگو, مانگو بڑھتے ہوئے نظران جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں جانے اور تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو کا جیسے جو خود ہی سنانا خصلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے سکول سے باہر دیکھتے ہیں ہم حیا سے عاری لوگ سکول کے باہر کالج کے باہر یونیورسٹی کے باہر دیکھ ہے سے آری لوگ پیروں نے خانہ یہ عالم ہے اندروں نے خانہ خدا ہی جانے چشتی جییاں گلاں کر رہا ہے تے ہولیاں اونوں وچارے نو باہر دا اندر دا خدا ہی جانے او خدا ہی جانے اے سجنا سم خدا دی کر کےیم آ جڑی انگریز نے ٹٹو بنا چھوڑے تعلیم وہ جیڑی مسلمان دی تھی بہن گھر نچاوے ہوچا جناب والا مشہوریا واسطے چوک پہ ٹگاوے وہ کنجر پن ہے تعلیم پیو ہے وہ جی سارا پاک اور غانس پاک ہیا پہ چھوڑے زہرا پاک نے چودہ سو سال بعد سید اسماعیل شاہ بخاری سی سا ہاپی کرنی والی کرنی والی کوئی بیوی پریشان ہے پیٹ چ ہے پیدائش نہیں ہو رہی تکلیف بڑی انہوں عرض کی جاندی سی آپ اپنی چھپا دے اما نو ماں نوٹ ماں نے جدو نوٹ سامنے کی نا نوٹ فور اپنا ہاتھ اپنا بازو اپنی رکھ لیا میں میں غیر غیر غیر ہے دی دنیا کا ناراسا حسین بے کے بیان میں خون ہے یہ تعلق ہے یہ تاجدار ہے چہرہ خیر پتا جی نانی پر نانی دے جنہ دا کپڑا آسمان دے چن اور سورج نے نہ اور برباد کرا کے کاری ہوئے آپ نے فرمایا میری میرا جی کرتا ہے میں گولی مار کے مار دیا جدو کامت والا دن ہوئے لب او چی رسول متل کرا ہے میں ہاتھ بن کے ربا مینو تو جانا گوارا ہے پر جتنے رسول سنوے و بی بی بے پرد کر کے و دنیا نو سنوے بابا چشتی آخد حسینی ہوئے گا مگر منافق ہوئے گا فرمایا وہ میرے من نہ لو تالا سن لیا جائے وہ تانے سن لیا آجے خبردار اہلے پیتے رسول دی عزت حرف نہ دے آجے دنیا نو سنا دے آجے اور بیبیاں دے سیر لنگے ہو جان خجا اور نہ دے کپڑیاں والی بھی غیرہ دیا دے نہیں نہیں گئیاں نہیں گئیاں نہیں دے کپڑیاں والی شاید ہو سکتا پرشنوارا کو گال بیان کیتی ہوگے ایس واری گال کر کے ختم کرنا کیا مطلب پسے تکلیف سی جو بول چڑ دیا <دیسواسٹا> دینا سبان نوک دینا دیا رب نے مولا حسین نے جو قرآن جو مشہور ہے مشہور ہے مشہور ہے کہ مولا حسین نے قرآن پڑھا پڑھیا کرسین پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا شہید ہونے جی مامی آپ جنا کوئی اگ اٹھا کے شادی پوراریا مارے سویرے آمال ہو گئی یاد رکھ لے پیار سکول پی ٹی شوار کرے فیشن شو چوڑا سانی جنہ دے ہو قسم خدا دی کر کے آنا انہیں ولے کوئی میلی اک ویکن فرمایا نے بہنا زندہ ہوا شہید ہو جانا شہید نوکے چڑھ کے قرآن دیا دلا گا ساری دنیا دی توجہ میرے قرآن پڑھنے پاسے ہو جانی ہے کے کرتے ہیں سوبت باقی آخر در پیر بہو شیرا پی سن لو ذرا بولو سبحان فرمایا لویا